دل کو مٹایا امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ تصوف و طریقت یہ جی دو خود ایک بڑے بڑے موضوع ہیں ان کو کہ اس طرح سے یہ ایک ہی موضوع ہے اچھا یعنی جو طریقت ہے وہ تصوف ہی کا حصہ ہے اچھا اور تصوف شریعت کی ہی ایک شاخ ہے ٹھیک ہے امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی جو ذات مبارکہ ہے آپ کی ذات مبارکہ کے مختلف پہلو مختلف زاویے ہیں اور اس ہما جہت شخصیت ہونے کی بنا پر آپ کو اب قری شخصیت کہا جاتا ہے یعنی آپ ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں بہت بڑے مفسر بھی ہیں بے شک. فقی ہیں ایسے فقی ہیں کہ جب آپ سرزمین عرب تشریف لے گئے تو عربی مشائق اور فقح جب ملے تو فرمایا کہ اگر امام اعظم ہوتے تو آپ کی پیشانی پر بوسہ لیتے سبحان اللہ. ایسے فقی ہیں کیا بات تصوف اور فقہ کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے نہ تو فقہ اسلامی پر زندہ تصوف پر عمل کیے بغیر عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی صرف تصوف سیکھ کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ ظاہر اور باطن کا امتزاج ضروری ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں امام احمد رضا یا جو بھی القابات لگائیں گے جی اس لفظ امام ضرور شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ جو ہے وہ امام و تفسیر ہیں جی آپ جو ہے فقہ امام ہیں آپ جو ہیں وہ حدیث میں امام ہیں آپ تصوف میں بھی امام ہیں اچھا بے ایک ہوتا ہے علامہ ٹھیک ہے علامہ کہتے ہیں مروجہ جو علوم ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں بالخصوص جو عقلی علوم ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہو یعنی علوم دنیا کے ساتھ ساتھ تو علوم عقلیہ ہیں جسمنطق ہے فلسفہ ہے اور جو در نظام سے وابستہ عروم ہے بالخصوص جہاں علوم شریعت میں جن کی حاجت پڑتی ہے ان کو گہرائی کے ساتھ جاننے والا ہو اسے علامہ کہا جاتا ہے مفتی ایک وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو, جو اسلامک لا ہیں نہ صرف ان کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ ان کی تشریح بھی کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہر عالم اور ہر مفتی امام نہیں ہوتا اچھا امام کا لقب اسے ملتا ہے کہ جو ایک دو نہیں درجنوں ممالک کے مسلمانوں کا مرجے اور معال ہو جو جس کی علمی حیثیت اتنی بلند ہو اور ارفا ہو کہ فکائے وقت اپنے مسائل کے لیے اپنا جو ہے وہ آخری سہارا ان ہستی کو سمجھیں مفسرین تفسیر کے لیے آخری رہنمائی کا یعنی جو زندہ لوگ ہیں ان میں باعث جو ہے ان کو سمجھیں مطلب جمی علوم کے اندر ان کی وہ مہارت ہو صحیح اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلح امت ہونا امام ہونے کے لیے ضروری ہے اعلی حضرت علیہ رحما جو ہیں مسلح امت ہے ٹھیک ہے یعنی قیادت دو قسم کی ہوتی ہے خود اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا امیر کی دو قسمیں بین فرمائی ایک ہوتا ہے امیر شریعت اور ایک ہوتا ہے امیر ریاست ٹھیک ہے تو امیر ریاست بننا تو اولیاء اللہ کا کبھی طریقہ نہیں رہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ سے تحریک خلافت کے حوالے سے پوچھا گیا کہ حضور یہ تحریک ہے اس میں احتجاج ہے یہ یہ یہ یہ معاملات ہیں اور سلطنت جا رہی ہے اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پوچھی گئی تو وہاں آپ نے بیان فرمایا کہ ہر چیز کے اپنے درجے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تحریک جو ہے وہ جنگ لڑی جا رہی جرمنی میں تو ہم یہاں صرف احتجاج کر کے کیا کریں گے یہ جی فتح و رضیہ کے مضامین اور مفاہم میں عرض کر رہا ہوں خلاصہ بطا ہوں. بطا جی تو پھر فرمایا کہ ہر فرض بقدر استطاعت فرض ہوتا ہے اور پھر جو ہے آپ نے امسلا بیان فرمائی کہ اگر اس طرح کے معاملات اتنے ہی اہم ہوتے تو زمانے کے غوث کتب ابدال اوتاد وہ ہمہ وقت اس میں ضرور مصروف رہتے صحیح تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی عمارتوں کے لیے تو جنگیں کی ہیں لیکن وہ جنگیں جہاد نہیں تھی جی بالکل بلکہ وہ کچھ اور سیاسی مفادات رکھتی تھیں عصبی مفادات رکھتی تھیں اعلیٰ رت کے زمانے کے آگے پیچھے کی تراض کر رہا ہوں بالخصوص پہلے کے واقعات قرض کر رہا ہوں